ہے کہ کھانے پینے کی کسی شے کے گرم ہونے کی صورت میں اس میں پھونک مارنا کیسا ہے امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اور امام طبرانی اپنی موجم اوسط میں روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پانی میں پھونکنے سے ممانعات فرمائی ہے لہٰذا اس سے بچنا چاہیے